Yeah uh -huh. الحم اللہ من شعیط اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ انکبت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کا درس آیت نمبر پینتالیس سے شروع ہوگا آج کے ہی درس میں انشاءاللہ ہم اس صورت کی تکمیل بھی کریں گے تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں الحمد جی بیسواں پارہ مکمل ہوا اکیسویں شب میں رب کائنات کی توفیع سے اکیس سے پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں اب چار رقو مکمل ہوئے اب تین رقو اور ہے سوریان کبوت میں رکو نمبر پانچ چھ اور سات ان میں بھی کئی ہدایات عطا کی جا رہی ہیں مشکلات کے دور کے حوالے سے مشکلات کس نوعیت کی ہیں اللہ کے بندے صحاب احرام نبی, نبی مکرم علیہ السلام کی پیاری جماعت اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے مشکین کی طرف سے اس دور میں رہنمائی اور ہدایات عطا ہو رہی ہیں ارشاد اتلوما او ہے ملن کتاب نبی علی السلام تلاوت کرتے رہیے اس کی جو کتاب میں سے آپ پر وحی کیا گیا واقعی سلاح اور نماز قائم کی یہ قرآن یہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے یہ قرآن اس سے ایمان بڑھتا ہے اس قرآن میں پچھلی امتوں کے حالات اس قرآن میں پچھلے صاحب ایمان لوگوں کے واقعات ان کی استقامت کی داستانے ان کے لیے اللہ کی نصرت کا آنا ان کی مخالفت کرنے والے کفار کا تباہ کر دیا جانا ان واقعات سے ایمان والوں کی تسلی ہوتی ہے ان واقعات سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے ان واقعات سے ایمان کے تقادوں پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ان کے لیے ترغیب ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے تو آپ تلاوت قرآن کی دوسرا نماز قائم کیجئے ایک بات البقرہ میں ہم نے پڑھی ہے البقرا ایک سو ترپن میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو یہاں نماز کا ایک اور بڑا پیارا نتیجہ بتایا جا رہا ہے ان نسلات بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے یہ لازمن ہے البتہ اس میں درجات مختلف ہو سکتے ہیں بعض لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں جی نماز بھی پڑھ رہا برائی بھی کر رہے ہیں اللہ کے بندو اگر چوبیس گھنٹے برائی کر رہا تھا بل ایک ڈیڑھ گھنٹہ پنج وقت نماز میں لگا رہا ہے تو برائی چوبیس گھنٹے سے کتنے پر آ ساڑھے بائیس گھنٹے پر آ گئی بائیس گھنٹے پر یہ نقد ہے نا اتنا تو مانو مان بیٹو جی گلاس خالی ہے وہ بھائی آدھا تو بھرا ہوا ہے بی پوزیٹو دوسری سائڈ کیوں دیکھ لو ہاں جب وہ نماز کو اس کے آداب پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے گا تو انشاءاللہ نماز دی کر اوقات میں بھی اس کی حفاظت کرے گی یہ تو ہوا پازیٹیو سائڈ ڈرنا کس بات سے چاہیے بات احادیث کی روایات میں ذکر آتا ہے کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روکتی وہ نماز نماز نہیں ہے وہ نماز نماز نہیں ہے اب اپنی نماز کو بھی بہتر بنانا خوشو خوشو توجہ سمجھنا کس کے سامنے ہوں حدیث شریف میں آتا ہے جب نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو اس توجہ کے ساتھ نماز ہوگی تو نمازوں کے علاوہ بھی خیال رہے گا ابھی اللہ اکبر اللہ کو بڑا مان کر اس کا اقرار کر کرا ابھی کہہ کرا ہوں مالک یومین اب دکان پر بیٹھ کے چیٹنگ کروں گا جھوٹ بولوں گا ملاوٹ کروں گا گھر میں آگے ظلم کروں گا کیا خیال ہے جی احساس ہوگا کہ نہیں جب توجہ سے سمجھ کے نماز ادا کریں گے ان شاء اللہ امن سلاد تنہا شاہ بے شک نماز بے حیر اور بری باتوں سے روکتی ہے ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی بات ہے نماز بھی ذکر ہے تلاوت بھی ذکر ہے لیکن نماز مخصوص اوقات میں ادا تلاوت کے بھی اپنے خاص آداب ہیں ہر آن ہر لمحے کھڑے بیٹھے لیٹے کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر سرال عمران آیت 191 نائنٹی ون اللہ و قیام وقت جنوب کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں لیٹتے وقت بھی اللہ کا ذکر بہترین اور آسان ترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں سکھائیں صبح سے لے کے شام تک یا رات کو سونے سے لے کے اگلے دن رات تک کس قدر دعائیں ہیں رات کو سوئے دعا صبح بیدار ہوئے دعا بیت الخلاء جا رہے دعا باہر آئے تو دعا آئینہ دیکھا تو دعا وضو شروع کیا تو دعا کھانا کھانا شروع کیا تو دعا بھول گئے تو درمیان میں دعا کھانے کے بعد کی دعا لباس تبدیل کرو تو دعا لباس پہن لیا تو دعا گھر سے باہر نکلے تو دعا مسجد میں داخل ہو تو دعا مسجد سے باہر نکلے تو دعا سواری پر سوار ہو گیا تو دعا صبح ہو گئی تو دعا شام ہو گئی تو دعا سورج نکل تو دعا سورج گروپ ہو گیا تو دعا تو دعا کتے نے کتے نے بھوکنا شروع کیا تو دعا کے چلانے کی آواز آئی تو دعا بجلی کڑک گئی تو دعا بارش شدید ہو گئی دعا آندھی تیز چل گئی تو دعا مصیبت آ تو دعا نعمت مل گئی تو دعا رات کو سوئے تو پھر اس قدر دعائیں اچھا ہمارے بچوں نے چالیس دعائیں یاد کر لی ہیں وہ بھائی کے بچوں کے لیے دعائیں فقط حضور نے صحابہ کو سکھائی اور حضور نے خود ان کو اپنے معمولات میں شامل کیا ہم نے الاٹ کرے ہمارے بچے نے چالیس یاد کر لی ماشاء اللہ یہ اللہ قبول بول فرمائے بغیر صرف بچوں کے لیے نہیں میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ مجھے یہ حضور نے بڑا آسان طریقہ آتا فرمایا اور ایک حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم پہلے بھی ذکر آیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ و اللہ اکبر یہ آ... اللہ اکبر ساری زمین پر حدیث میں جانچ سورج طلوع ہوتا ہے وائٹ ہاؤس پر بھی تلو ہوتا ہوگا بن لانڈن فیملی کی چار سو پچاس برانچ کو کنٹرول کرنے والے ہیڈکوارٹر پر بھی تلو ہوتا ہوگا بل گیٹس کے مائکروسافٹ وغیرہ کے ہیڈکوارٹر پر بھی, بھی ہوتا ہوگا ہی تو آج کل ہمارے وہ ہے نا حضور نے فرمایا ساری زمین پر جہاں سورج شروع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ اللہ کو چار کلمے پسند سبحان اللہ ولہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام میں میں حضور کو ملے امت کو تحفہ دیا آپ کی امت کے لیے تحفہ امت کہے سبحان اللہ ایک درخت جنت میں الحمد ایک درخت جنت میں اللہ اکبر یہ صحیح روایات ہیں بالکل مسند روایات ہیں لا الہ الا اللہ ترازو میزان ایک پلڑے میں سب کچھ دوسرے میں لا الہ الا اللہ یہ بھاری ہوگا لاہ قوت اللہ بلّہ نمیانوی بیماریوں کا علاج ہے سب چھ سے چھوٹی بیماری کیا ہے ہم سب کا مسئلہ غم غم ٹینشن ولا قوت اللہ بلّہ استغفار کا اہتمام حضور نے فرمایا جو اس کو لازم کر لے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے پھر درو شریف کا اہتمام وہ کل سور آزاد میں بھی پڑھیں گے ایک مرتبہ جو حضور کا دروپ بھیجے اللہ دس مرتبہ نادل فرماتا ہے نبی مکرم علی صلاح وسلم بدرود کی تعلیم دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل ذکر کا آسان طریقہ ادکار اور ہر موقع کی دعائیں ان کے لیے وضو بھی شرط نہیں سبحان اللہ نماز و قرآن کی تلاوت کا تو بہت آداب ہے نا اور ہونے چاہیے لیکن ان کثرتیں اذکار کے لیے کثرت ذکر کے لیے کوئی خاص پابندی جب چاہے جتنا چاہیں ذکر کر سکتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی لیکن ذہن میں رکھیں کون سی مشکلات راہ خدا میں جو مشکلات بہت بھاری آ رہی ہیں اس دور کے لیے اور جو اس کے لیے تیار ہو تو جن کو آج ہم کیڑے مکوڑوں جیسی بڑی بڑی مشکلات بنا بیٹھے ہیں ان وہ تو بہت چھوٹی ہو جائیں گی ہمارے لیے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے ذکر اللہ اکبر اور اللہ کی زیاد اللہ کا ذکر یہ بڑی بات ہے والله يعلم ما تصنعون اور اللخوب جانتا ہے لوگ جو کچھ تم کرتے ہو ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اور اہل کتاب سے بحث نہ کرنا مگر اس بہترین طریقے پر جو بہت عمدہ ہو اللہم سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا یہ ہے ہجرت حفشہ سے قبل کی بات مسلمان کہاں جائیں گے حفشہ کی طرح وہاں کیسے سابقہ پیش آئے گا نسارا سے نہ بھی ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ تو بحث کرنا ڈائلگ کرنا کلام کرنا مگر بہترین انداز سے دعوت دین کا اسلوب سکھایا جا رہا ہے سوائے اس کے جس نے ظلم کیا کوئی ظلم پر اترائے تو ترکی و ترکی جواب بھی دے دیا جائے گا جیسے کہ مسئلہ سلام نے بھی دیا تھا سورب علی اسرائیل کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا انونومسکمسٹانس دعوت دین ڈائلاگ کر رہے ہو بہترین انداز سے بات کرنا وقولوں اور کہنا اِہ کم واحد ہم ایمان اللہ اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گئے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گئے سارا اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود معبود واحد ہے وہ نہ فرما بردار ہیں وہ کلار کن ضلع کتاب اور اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی یعنی قرآن فن لبین آتی اینا کتاب نبی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ امان لاتے ہیں اس پر کتاب میں سجی ایمان لے آئے یا لے آئیں گے ان کا ذکر ہے وَمِن ها مَن بھی اور کچھ ان میں سے بھی مکے والوں میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں وما یا جہید آیا اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں وما کن تتر قبل اور اے نبی علیہ السلام آپ اس نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یعنی آپ امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہم لوگ البخل ال آراف آیت 157 میں معروف معنی میں آپ نے کہیں سے بھی لکھنا پڑھنا بولنا کچھ نہیں سیکھا لیکن چالیس برس میں وہ کلام جاری ہوا کہ ساری دنیا حیران اور پریشان اد اللہ تعب اس صورت میں تو یقیناً باطل وہ شک کرتے آپ کا امی ہونا آپ کی صداقت کی دلیل ہے ورنہ یہ شک میں پڑتے کہیں سے لکھ کر ہی لے جائے محب اللہ بل ہوا آیا تم بین فیصد علم بلکہ واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا اہل علم نے ایک مراد کیا لی حفاظ قرآن کے سینوں میں اللہ کی یہ آیات محفوظ ہیں اور خود یہ قرآن کا معاوضہ ہے ایک بچہ امریکہ سے آتا ہے آپ کے ہمارے ملک پاکستان میں جس کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے آٹھ دس مہینوں میں قرآن حفظ کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اللہ اکبر ریکارڈ ہے سات مہینہ آٹھ مہینہ نو مہینہ ہے ایسے بچے بچی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اور ایک اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کی بڑے جذبات میں ساری دنیا میں قرآن کے جتنے نسخے ہوں ساری دنیا کی جتنی ویب سائٹس پر میڈیا پر اویلیبل ہو اس سب کو اگر خدانہ خاصہ خدانہ خواستہ خدا ہٹا دیا جائے غائب کر دیا جائے ان خیر کا کے سمندر کے حوالے بھی کر دیا جائے تب بھی کروڑوں سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ دنیا کی کسی کتاب کے متعلق یہ مثال نہیں دی جا سکتی اور ایک چھوٹا سا ایڈیشن دنیا کے دس ہزار پبلشرس نے دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں قرآن جو پبلش کیا ان دس ہزار کے دس ہزار پبلشرس کے چھپے ہوئے قرآن کو جمع کر لیا جائے کوئی فرق نہیں ملے گا یہ قرآن کی حقانیت ہے یہ لیٹ تھرٹیز میں کام کبھی ہوا تھا تھرٹیز میں کبھی کام ہوا تھا اس وقت ڈیڑھ سو دو سو پبلشرس کے دنیا بھر کے, اس کے جمع کیے گئے اور دنگ رہ گئے یہ کام غیر مسلموں نے کیا تھا ایک فرق ان کو نہیں ملا جبکہ بائبل میں چرچ آف انگلینڈ مانتا ہے بائبل بائبل ان کی مطابق جو خدا کا کلام ہے چرچ آف انگلینڈ مانتا ہے کہ کم سے کم پچاس ہزار غلطیاں تو موجود ہیں خود مانتے ہیں اللہ عدبل اور اس کے بارے میں ایک سوچے کا فرق ان کو نہیں ملا خیر یہ حفاظ قرآن کی بھی ایک عظمت کا بیان اہلیل نے یہاں پر کیا ہے <coughs> وما الظالمون ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں لولا انزل آیات من اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نازل نہیں کی گئیں وہی موضوعات والی بات کل ان نمن آیا تو نبی علی السلام فرمائی بے شک آیات تو اللہ کے پاس ہیں و انا و اور میں تو ڈرانے والا واضح طور پر رسول ہوں اولم یقینی کتاب یوتر کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اے نبی علی السلام آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن سب سے بڑا نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ قفا بینی اے نبی اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ ہے جو کچھ آسمانوں میں و جو کچھ زمین میں ہے کفر بلّہ اور جن لو جو لوگ باطل پر ایمان لائے باطل کو باتن کو مانتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا بولا سلوم یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں کبیل آداب اور اے نبی علیہ السلام و آداب سے آپ سے آداب کی جلدی مچاتے ہیں ولاسمل لجا احمل آداب اور اگر ایک میعاد یعنی وقت متعین تینا نہ ہوتا لجا احم تو ضرور ان پر آداب آ چکا ہوتا بلاشن اور ضرور ضرور ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی یس نہ آداب اے نبی علی السلام یا سے آزاد کی جلدی مچاتے ہیں جَهنَّمَ اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہو ہے یوم يرشهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم جسن انہیں ڈھانپنے کا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون اور اللہ فرمائے گا مزہ چکو اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے اب ایمان والوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے ہجرت حبشہ کا موقع آیا چاتا سن 5 نبوی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے حجرت کے حوالے سے راہ خدا میں اور آگے بڑھنے کے حوالے سے ترغیب تشویق موٹیویشن یا عبادی اللہ میرے بندو وہ کے جو ایمان لائے امن اور دی واس بے شک میری زمین وسیع ہے فی فون بس میری عبادت کرو اللہ کی زمین تو بہت وسیع اگر یہ خطے میں ایمان بچانا جان نہیں ذہن میں رکھے ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے تو ایمان بچانا اللہ کی عبادت پر قائم رہنا زیادہ اہم ہے جان کے مقابلے میں چلے جاؤ کسی ایسے خطے میں جہاں ایمان بچانا ممکن اور عبادت کرنا ممکن ہو فی آیا فعاب ان پر میری عبادت کرو کلو نفسن زا عقت ہر نس کو موت کا مزہ چکنا ہے تم میں تمہیں ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا یہ جملہ تین مرتبہ قرآن میں آیا ہے اور اردو میں بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کلو نفسن زا عقت المعت اللہ میں موت کا یقین فرمائے یہاں کس تناظر میں تم یہ سمجھو کہ آ, گھر باہر چھوڑو گے تو مرنا جاؤ ایسا تو نہیں ہے موت تو اپنے وقت پر آئے گی اور تم گھر میں بیٹھے رہو گے کیا تب بھی موت نہیں آ جائے گی ہر حال میں موت تو آنی ہے تو راہ خدا میں کبھی نکلنا پڑے راہ خدا میں کبھی ہجرت کرنا پڑے تو تمہیں کوئی ڈر نہ ہو موت تو آنی ہے کیا اچھا ہو کہ ایسی موت آئے جو اللہ کی رضا والی ہو کیا اچھا ہو کہ اس میں موت آئے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو اس کے دین کی سربلنی اس کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں لگے ہوئے ہو اور موت آ جائے؟ تو اس, سے کیا رب اس سے پیارا کیا معاملہ ہوگا تم میں ترجیح پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا ولینا آمن وہاں میرے اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمال کی انہم من الجنت ہم ضرور انہیں جنت کے بلند و بالا محلات عطا کریں گے اس ان میں ٹھکانہ عطا کریں گے تجری النہارین افیہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نیمن کیا عمدہ اجر عمل کرنے والوں کے لیے اب ایک بڑا معاملہ راہ خدا میں کبھی ہجرت کی بات ہو یا دین پر عمل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہو محنت کرنی ہو دین پر عمل کے لیے دین کے محنت کے لیے دعوت کا کام بھی ہے نفاذ کی جد و جہد کا کام بھی ہے ان سارے فرائض کو ادا کرنے میں کبھی گھر بار چھوڑنا پڑے کبھی ہجرت کرنی پڑے وقت لگانا پڑے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے تو سب سے بڑا مسئلہ کون سا پریشان کرتا ہے میرے رزق کا کیا ہوگا میرے معاش کا کیا ہوگا ایسے ہی ہے نا سنیے اللہ دی نے نے صبر کیا وہ اعلیٰ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں صبر کیا ہے کانٹا چپ گیا یہ بھی صبر ہے بیماری آ گئی یہ بھی صبر ہے ایک صبر اپنے آپ کو دنیا کی اٹریکشن سے روکنا بڑی اٹریکشن ہے دنیا میں اور کم ہی رکھتا ہے ہمیشہ بیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں جب اپنے پروفیشن میں میں تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بیس سال پرانی بات ایک صاحب جو سنگل تھے نہ پیرنٹس تھے نہ بہن بھائی نہ وہ شادی شدہ اچھے بھلے ایک نہیں یعنی کہیے کہ ملٹا نیشنل قسم کا ایک ادارہ تھا اس میں ان کی جاب تھی بیس سال پہلے کہتے لاکھ روپے بھی کم پڑ رہا ہے بھائی کوئی حدی نہیں اگر اس بیس سال پہلے لاکھ روپے ایک اکیلا بندہ اندازہ کر لیں آپ تو صبر کیا ہے اٹریک کرتی ہے دنیا کھینچتی ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں گے تو اپنے آپ کو اسپیئر کریں گے دین کے لیے ورنہ یہ دنیا کھینچ لیتی ہے وہ عالبین یہ توقع اور جو اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اس کے نام پر کھڑے ہوں گے اس کے کام اس کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے کیا وہ بھوکا مارے گا نہیں سنو وہ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے نہ ہیں نہ ویر ہاؤسز ہیں نہ سٹوریج کی کیپیسٹی ہے کچھ بھی نہیں اپنا اٹھائے نہیں پھرتے اللہ اللہ انہیں بھی رسک دیتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے جو انہیں دے رہا ہے وہ تمہیں بھی تو دے گا ان کے پاس اسٹوریج کی کوئی کیپیسٹی فیسلٹی کچھ بھی نہیں ہے صبح نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں اور حضور علی سلام کی حدیث جامعی میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر نکلتے ہیں وہ گھر سے محنت تو کریں گے آپ نے محنت نے بھی کرنی کوئی مسئلہ نہیں اللہ پر تم اگر ایسے تبکل کرو جیسا کہ اللہ پر تبکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رسک عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح وہ اپنے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو لوٹتے تو پیٹ کر واپس آتے ہیں اللہ یقین اتا اللہ اللہ رزق دیتا تمہیں بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا قمر اور کس نے سورج و چاند کو کام پر لگایا تو کہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں مشقین کی بات ہو رہی ہے رسک کا ایک اور بڑا پیارا بیان اللہ ہو یا دوستوں اللہ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رسک کو کشادہ کر دیتا اور جس کے نے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے یہ اس کے فیصل سے وہی بہتر جانتا ہے ہاں ہم اپنا طے کروا کر رہے ہیں ماں کے بدن میں بچہ ہوتا ہے چار مہینے کا فرشتہ آتا ہے رو پھونکی جاتی ہے اور طے کر دیا جاتا ہے یہ بھی کہ اس کا رسک کتنا ہوگا بخاری شریف کے روایت اور ترمیزی شریف میں ہے کوئی جی کوئی نس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رسک کو مکمل نہ کر لے آخری لقمہ کھائے بغیر میرا آپ دنیا سے جانی سکتے جو میرے اور آپ کے میرے اور آپ کے لیے طے کر دیا اللہ کہتا ہے سورہ آئے نمبر چھ ماں بدن اللہ, اللہ رسکا زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی رسک کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو رسک کا معاملہ اس کا ہے رسک کا معاملہ اس کا ہے بندگی کرنا یہ میری ذمہ داری ہم الٹے ہو گئے آج بیٹا نماز پڑھ لو اللہ چاہے گا تو پڑھ لوں گا بھائی مولوی صاحب دعا کیجیے گا میں نماز پڑھ لوں میں نیک بن جاؤں کبھی کس نے دعا کروائی مولوی صاحب دعا کیجیے گا صبح اسکول چلا جاؤں کروائی صبح کالج چلا جاؤں دعا کیجیے گا فائنل اگزام آ رہے میں پیپر دینے چلا جاؤں کروائی دعا کیجیے گا کل دوبارہ شاپ پر چلا جاؤں آفس چلا جاؤں کیوں شاید اس کو اپنا سمجھ بیٹھے کام اور عبادت والا کام اللہ پہ چھوڑ دی الٹا ہے بھائی عبادت کرنے محنت نے کرنی ہے ذمہ داری اللہ نے دی ہے ہمت کرنی پڑے گی اللہ پر تبکل کرنا پڑے گا اللہ مجھے رابطہ یقین فرمائے ام اللہ بک الشین بشر اللہ ہر ہر شہر کا علم رکھنے والا ہے بلا ان سال تو اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے بارش برسائی اردہ من پھر زمین کو اس سے مرنے کے بعد زندگی دی دیجیے تمام تعریف شکر اللہ کے لیے کتنا کچھ یہ مانتے پھر اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں بل لا مگر اکثر مگر ان میں سے اکثر آپ سے کام نہیں لیتے یہ رکو مکمل ہوا چاہتا ہے پھر ان اللہ ہم تراوی ادا کریں گے آٹھ رکت ایک دو اعلانات وہ کر کے پھر تراوی ادا کریں گے مما حادر حیات دنیا اللہ عبد اور یہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں کھیل تماشے تو ہے جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے پچھلی زندگی کی کوئی ویٹ ہماری نگاہوں میں نہیں چھوٹا بچہ بال سے کھیلتا ہے بال دو بال دو بال دو جب بڑا ہوتا ہے اس کو بال دو کہتا ہے بھائی میرے کام کی ہی کس چکر میں پڑو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ہمیں یہ ہم سمجھا رہا ہے دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہو آخرت کو بھلا بیٹھو کل جب وہاں کھڑے ہو گئے دنیا کی کوئی ویٹش میں نہیں ہوگی ہمارے بزرگ اللہ پر اپنی رحمت نازل فرمان کو زندگی دے ڈاکٹر اسراج صاحب کے بڑے اولین ساتھیوں میں سے ہیں چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب پنجابی سپیکنگ ہیں بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی ایک ڈراما ہے ڈراما شیکسپیئر نے بھی کہا تھا یہ کیا ایک سٹیج ہے ڈراما ہے ڈرامے میں کیا ہوتا ہے oh جی, اسکرپٹ دکھا ڈائریکٹر نے ڈائریکشن دی ایک کو بنا دیا بادشاہ دوسرے کو بنا دیا اردری دی, ایک کو دیا رول یہ دوسرے کو دیا یہ جب ڈرامہ ختم شوٹنگ ختم تو کیا بادشاہ بادشاہ رہتا ہے وہ کہتا ہے کپڑے بھی واپس کرو تمہارے ابا جان کے نہیں ایسے ایسا ہے کہ نہیں اسکرپٹ اس نے دیا کپڑے اس نے دیے جب ایوارڈ سیرون ہوتی ہے تو ایوارڈ کس بیس پر ملتا ہے پرفارمنس کی بیسس پر ہو سکتا ہے کسی اور جگہ اب وہ لفظ میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں کسی ولن نے زیادہ بہتر رول پلے کیا ہو پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے اس کو پرفارمنس کا ایوارڈ مل جائے گا اس کو رول کیا دیا گیا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا کسی کو امیر کسی کو غریب کسی کو مالدار کسی کو کم کسی کو شاہ کسی کو گدا کسی کو بادشاہ کسی کو محکوم کسی کو کم سنا کسی کو اپنے رول میں رہ کر میں کیا پریزنٹ کر رہا ہوں اس کی بیسس پر کل آپ کی میری پرفارمنس جج ہوگی آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں اللہ ہمارے بچوں کو اچھا رکھے کامیابی دے دنیا کی بھی دے حسن والی اور آخرت کی بھی دے ہم جاتے سکولوں میں ہم جاتے ہیں کالوکیشنز کے اندر ہمارے بچے اسٹیج پر آتے مووی بنتے ہیں, ہیں. پکچر لیتے ہیں اللہ برکت دے آنکھوں کی ٹھنڈک دے کل ایک اسٹیج سجے گا کری اسٹیج سجے گا جہاں باپ بھی پیش ہوگا جہاں ماں بھی پیش ہوگی جہاں شوہر بھی پیش ہوگا جہاں بیوی بھی پیش ہوگی بھائی بھی پیش ہوگا اور بہن بھی پیش ہوگی اور ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے کل ہم اسٹیج پر کیسے ہوں گے کل ہماری کیا پرفارمنس وہاں پر پیش کی جا رہی ہوگی کل ریوارڈ مل رہا ہوگا یا کچھ اور ہو رہا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے کانوکیشن یہ چھوٹی چھوٹی سیریمنیز اگر کوئی کر ہی رہا ہے سیلیبریٹ تو سوچے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کل کھڑا ہونا ہے بھارت دنیا کی زندگی کھیل تماشا و دار الخرت الحیاں اور آخرت گھر ہی وہ اصل زندگی ہے یہ حیوان ہے حیوان اصل زندگی آخرت ہی کی ہے لوکھا نالم انکاش کے وہ جانتے مشرقین میں بھی کتنی توحید ہوتی ہے سنیے فی دار کی وہ اللہ مخلس الدین جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اپنی اتاب کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پہلے بھی بات آ چکی سمندر میں کشتی بھور میں پھنسی تو کون یاد آیا اللہ فلم ادام یوشری کون پہ جب انہیں خوشکی کی طرف نجات دے کر بچا لاتا ہے اللہ اس وقت مشکر کرنے لگ جاتے ہیں لو بیمار تاکہ اس کی نا شکری کریں جو ہم نے انہیں آٹا کیا وہ لیا تھمتتا ہوں اور کہ وہ تھوڑا فائدہ اٹھا لیں پھنسو پیامول پسند کری وہ جان لیں گے یہ ہے توحید انسان کی فطرت میں گوٹ پھنسی تو مشرق کو بھی اللہ یاد آیا لات مناط اسز کو بھول جاتے تھے لیکن جب اللہ بچا لیتا تو پھر وہ اللہ کو بھلا کر مشرقین جھوٹے مابدوں کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے ہمارا معاملہ ہم الحمد مسلمان ہے بدلتے حالات میں ہارڈ ٹائمز آتے اللہ یاد آتا ہے اچھی بات ہے اللہ ہی یاد آیا اللہ کے سامنے جھوکے اللہ نے راحت عطا کر دی اس کے بعد بھول گیا اللہ کو ایسا تو نہ کرے بلکہ آج ایک بڑی پیاری حدیث توحفے کے طور پر سنیں بہت پیاری حدیث جامع ترمیمزیم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہمیشہ خوشحالی میں بھی خوشحالی میں بھی یاد رکھتا ہے اس کو بھولتا نہیں جب اس پر ہارڈ ٹائم جاتے ہیں اس پر مشکل آتی ہے اب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان میں فرشتے آمین کہتے ہیں رض کہتے ہیں اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے اللہ اخبار اللہ یہ جانی پہچانی آواز نہیں ہمیشہ تو یاد کرتا ہے اللہ آج پھنس گیا اللہ اس کی مشکل کو دور کرتے فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں تو بھائی مسلمان ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہارڈ ٹائمس بھی یاد کرتا ہے خوشحالی میں بھی یاد کرتا ہے عیب جان لیں گے اولم یارو انا جالنا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ارد گرد سے چاہیے اللہ کا شکر کرے بھائی اللہ کی عبادت کرے خوف سے امن دے رہے کیا یہ دیکھ نہیں رہے فرون بس کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے اور کی نعمت ظالم کی کون ہوگا جو اللہ سبحان و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کو جھٹ لائے جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے جہنم, کیا جہنم میں کافروں کے لیے کافی نہیں ہے نعوذ من عذاب جہنم کے عذاب سے آخری آیت سورت کی اور بہت پیاری آیت ہے اللہ کی طرف سے بڑی موٹیویشن اور ترغیب اس آیت کریمہ میں ہے فرمائے کہ ولدین جاہدو فینا لنا سب اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ج, ج, جہاد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت عطا کرتے ہیں محنت کس کے لیے فینا اللہ کی راہ میں اللہ کو پا لینے کے لیے اللہ کی خوش کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور جہاد مستقل محنت ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی جہاد ہے بھائی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جہاد کوشش گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد کوشش دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد کوشش دین کی سر کے, کے لیے جہاد کوشش یہ پورا پیکج ہے اللہ کے لیے جو جہاد میں لگے محنت کرے اللہ کہتا ہے ہم اپنے راستوں کی ہدایت اس کو دیتے ہیں دیکھیے اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے جی لیکن میرے لیے کیا ذریعہ بنا آپ کے لیے کیا ذریعہ بنا آپ کے لیے کیا ذریعہ بنا؟, بنا کہاں سے آپ کو مدد ملی کہاں سے آپ کے لیے فیوریبل حالات ہوئے کہاں کسی کی ماں نے اس کے پیچھے محنت کی ایسے بیٹے ہیں نا یہاں پر جن کی ماںوں نے یہاں پہ بھیجا ہوں ہے کہ نہیں ایسے افراد بھی جن کی بیویوں نے ان کو یہاں پر بلایا بھیجا ہے ایسے باپ ہیں جو اپنی بیٹھیوں کو لے کر آئے ہوئے ہوں گے ہاں یا نہ ایسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو لے کر آئے ہوئے ہوں گے پردے میں آؤ قرآن کو سنو. ایسی بہنیں جنہوں نے اپنے کو کیا ہوگا ایسی بانجیاں ہوں گی جنہوں نے اپنے ماموں کو انوائٹ کیا ہوگا ایسا چاچا بھی ہوگا جو اپنے بھتیجے کو لے کر آیا ہوا ہوگا ہاں کہ نہ ہمیں نہیں پتا اللہ کہاں کہاں سے مدد فرمائے بنا برنو سلمان فارس میں نا مشرقین کے گڑھ میں آتش پرست ہو ہاں دل میں تلب تڑپ ہے کبھی ایک رائف کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی چوتھا کبھی پانچواں پھر کھجور والی زمین میں اللہ نے پہنچا دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہاں کہاں سے اللہ مدد دے وہ ذرائع راستہ ایک ہے اللہ کی طرف جانے والا اللہ ہمیں بڑھنے کی توفیق دے ایک اور حدیث توحفے کے طور پر لیجیے ابھی تک بیان نہیں ہو سکی بخاری شریف میں حدیث سے سی اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرے میں سے بہتر محفل پرشتوں میں مل آلہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ ایک بالش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں آگے کیا ہے اللہ اکبر وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں اس کی عطا میں کمی نہیں ہے میری طلب میں کمی رہ جاتی ہے میری تڑپ میں کمی رہ جاتی ہے میرے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے میرے اٹھنے میں کمی رہ جاتی میرے بڑھنے میں کمی ہے میرے رب کی عطا میں کوئی کمی نہیں میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں میرے رب کی توفیق عطا ہونے میں کوئی کمی نہیں تم راؤ, ہے تم چل کر آؤ اللہ کہتے میں دوڑ کر آؤں گا ولہدینہ جا حدین اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں جہاں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دے دیتے ہیں وہ سنشر اللہ صحان و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو احسان کی روش کرنے اختیار کرنے والے جو خیر کا عمل کرنے والے بہترین انداز سے نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے مطالعہ مکمل ہوا ایک دو باتیں سن لیجیے گا پھر ان ہم تراویح ادا کریں گے اب آخری عشرہ ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام آخری اشرے میں کمر کس لیا کرتے تھے پوری پوری رات قیام فرماتے تھے اور یہ تاخرات آج پہلی ہے جو تلاش ہم نے کرنی ہے تمام پانچ راتوں میں محنت کرنی یہاں سے جانے کے بعد بھی گھر میں کھا پی کے کچھ فریش ہو پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں کوشش کریں پوری رات اس میں ہماری بسر ہو قدر کی دعا کیا سکھائی گئی کا آفو بل تو فاف وی انی کہیں تو میں انا تو ہم سب اللہ ان کا آفولہ تو فرمانے والا ہے تو ہب الفا معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے فاف ونّا ہم سب کو معاف فرما دیں یہ بھی ہم مانگیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اگلا اعلان ابھی ہے تفصیل بعد میں آئے گی آج سے انشاءاللہ پورے آخری عشرے میں وطر کی نماز جو ہم ادا کریں گے وہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے مسلط کے مطابق اور اس میں جس طرح ہرمین میں بالجہر دعا ہوتی ہے اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے گا اس کا طریقہ اور تھوڑی سی وسعت قلبی والی بات وہ بعد میں بتائی جائے گی اس وقت اطلاع نہیں ہے کہ اب تمام عشرے میں آخری جو وطر ہم ادا کریں گے وہ امام شافعی کے مسلک کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور اس میں وطر میں اللہ تعالیٰ بالجہر یعنی زور سے آواز سے ہم دعا کا بھی اہتمام کریں گے اب آئیے سفیں درست مالج فإذا رَكِبُوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرن إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ولم يروا أن ناجعنا حرما آمنا ويتفطف الناس من حولهم أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم انناسوا للكافرين والذين جاهدوا في نار نهديا انهم سبلنا والذين جاهدوا في نار نهديا انهم سبلنا وان الله